اب درس الاول ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب درس الاول کتاب قلم ہارا آپ سب کو آواز آ رہی ہے میری کتاب قلم ہارا یہ تین الفاظ استعمال کیے ہیں اور تین ہیں اور یہ آگے سبق میں یہی چلیں گے اب درس الاول کتاب قلم ہارہ اب آپ جہاں بھی دیکھیں گے تو میرے خیال سے زیادہ تر حادہ کا استعمال ہوگا اب کہیں پر تو استفام کے لیے استعمال ہوا ہے کہ حادہ پوچھنے کے لیے آتا ہے استفام کے طور پر لیکن جو اکثر ہیں ان کے اندر یہ حاضہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور آگے جو کتاب قلم آپ کو جو بتایا تو یہ ایک مثال دی ہے کہ اسی طرح یہ چیزیں آئیں گی اور جس طرح کتاب اور قلم ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چیزیں ہیں ٹھیک ہے کتاب قلم خالہ اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ہالا اس میں اشارہ میں سے ہے آپ علم کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ کیا ہیں کتنے ہیں اور ان سے کس کس طرف اشارہ ہوتا ہے قریب کی چیز کی طرف دور کے لیے یہ ساری چیزیں آئیں گی ان شاء اللہ لیکن اب یہاں پر اتنا سمجھ لیجیے کہ حالات اس میں عصم کتاب بک کو کہتے ہیں کتاب کتاب ہے ٹھیک ہے قلم الم ہے پین ٹھیک ہے تو اب دیکھیے سب سے پہلی بات انہوں نے کی ہے ہادھا کتابن ہادھا کتابن متدع خبر ہیں ٹھیک ہے اور ہادہ اس میں اشارہ ہے اس کے ذریعے سے اشارہ ہو رہا ہے کتاب کی طرف کہ ہادھا کتابن کہ یہ ایک کتاب ہے کتابن یا اس طرح کی جو بھی چیز نقرہ لائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس سے اشارہ اس سے اس کی تعداد بتانی ہوتی ہے کہ یعنی کتابً ایک کتاب ہادھا کتابن یہ ایک کتاب ہے ہار قلم یہ ایک قلم ہے ہادہ ورق یہ ایک ورق ہے یہ ایک صفحہ ہے ورق صفحہ پیج ٹھیک ہے ہادہ قلم قلم ورق صفحہ پیج کتاب کتاب اتنی تین تین باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی اس میں اشارہ ہے اس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے آسماء اشارات میں سے ہے ٹھیک ہے اور قریب اے... اے... اللہ... قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں زیادہ دور کے لیے استعمال نہیں ہوتا یہ ہاں اس کے بعد آپ اگر دوسری لائن میں دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے ماہدہ جی ماہدہ ما استفامیہ ہے یہاں پر استفام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا کہ جیسے کوئی کہے کہ من ہادا کہ یہ کون ہے کسی شخص کے بارے میں جب پوچھا جائے ٹھیک ہے نا کہ یہ کون ہے تو اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے من ہادا وہاں بھی استفام من استفامیہ ہوتا ہے تو اسی طرح ماں جو ہے وہ بھی استفام کے لیے استعمال ہوتا ہے اب اس سے پہلے آپ اتنی بات سمجھ لیجیے کہ ماں اور من کے اندر فرق ماں کہاں پر استعمال ہوتا ہے چاہے موصول کے لیے ہو یا استفام کے لیے ہو اور من کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے ماں اور من میں فرق سمجھ میں آ رہی ہے میری بات ماں اور من میں فرق لفظ ماں اور لفظ من ان دونوں کے اندر فرق اتنا ہے کہ لفظ ماں جو ہے وہ غیر ضوی العقول چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے غیر ضوی القول کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں عقل نہیں رکھتی جن کے اندر عقل نہیں ہوتی ایسی چیزیں کون ہیں انسان کے علاوہ تمام اشیا ایسی ہیں کہ جو عقل نہیں رکھتی ہیں سمجھ میں آ ہے کہ نہیں صرف اور صرف انسان کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا ہے کہ اسے عقل عطا کی ہے باقی چیزوں میں شعور تو رکھا ہے لیکن عقل نہیں رکھی تو غیر ضبیر عقول کہ جو چیزیں عقل نہیں رکھتی ہیں ان کے لیے ماں کا استعمال ہوتا ہے اور جو من کا استعمال ہے وہ ضبیر عقول کے لیے ہوتا ہے عقل رکھنے والی اشیا کے بارے میں ہوتا ہے وہ کون ہے صرف اور صرف انسان ہے ٹھیک ہے ماں اور من کا فرق سمجھ میں آیا کسی کو ماں غیر ضوی العقول کہ جو چیزیں عقل نہیں رکھتی غیر ضوی العقول کا مطلب غیر وی الاعقول عقل رکھنے والی جو عقل نہیں رکھتی غیر ضوی العقول ان چیزوں کے لیے ماں کا استعمال ہوتا ہے اور جو چیزیں عقل رکھتی عقل رکھتی ہیں تو ان کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے من جیسے انسان کے لیے تو آج کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ صرف ما کے حوالے سے ہوگا ما ما کس کے لیے استعمال ہوتا ہے کون بتائے گا لفظ ما کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے جی جی اچھا جواب دیا آپ نے عقل کہ جو چیزیں عقل نہیں رکھتی ان کے لیے ما کا استعمال ہوتا ہے تو اب جو ما ہارا اس کے بعد آپ کے سامنے کتاب کے اندر موجود ہوگا سوالیہ نشان ٹھیک ہے ما ہرا اس کے بعد ہے سوالیہ نشان کہ ماں ہادا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کیا ہے اب جب ماں کے بعد ہاضہ آگے ہے اور اس سے سوال کیا جا رہا ہے تو آپ کے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ماں ہادا کہ ماں استفامیہ ہے نمبر ایک استفام کے لیے استعمال ہوا ہے دوسری بات یہ کہ یہاں ماں استعمال ہوا ہے تو آپ کے سمجھ میں آ جانی چاہیے یہ بات کہ ضرور بضرور اس کے جواب میں ایسی چیز آئے گی یا یہ ایسی چیز کے بارے میں سوال ہے کہ جو کم از کم ضوی العقول نہیں ہے بلکہ غیر ضوی العقول میں سے ہے ایسی چیز کے بارے میں ہی سوال ہوا ہے کہ جو کیا ہے غیر ضوی العقول میں سے ہے اس کے جواب میں ایسی چیز آئے گی ٹھیک ہے جی اچھی بات جی ٹھیک ہے تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ چاہیے کہ ماہ ہاذا سے جس چیز کے بارے میں بھی سوال ہوگا وہ کیا ہوگی غیر ضوی القول ہوگی جی دیکھیے سب سے پہلے ہے ماہ ہادہ یہ کیا ہے تو اس کے جواب میں ہادہ کتاب ہوں. اگر آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہوئی ہے آپ اپنے ساتھی سے جو پاس بیٹھا ہوا اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ ماہ ہدا یہ کیا ہے تو اس کے جواب میں آپ کو یہ کہے گا کہ ہادھا کتاب ہوں. یہ آپ کے اجتفام کا جواب ہے آپ کے سوال کا جواب ہے ماہرہ یہ کیا ہے ہرا کتابن یہ ایک کتاب ہے اب سمجھ میں آئی کتاب ایک ایسی چیز ہے جو عقل نہیں رکھتی میرے ہاں تو کتابیں ایسی ہی ہیں شاید آپ کے ہاں کوئی ایسی کتاب ہو جو عقل رکھتی ہے. دوسرا سوال ما حالا جی یہ کیا ہے اس کے جواب ہے ہادہ قلم یہ ایک قلم ہے یہ ایک پین ہے اگر آپ کے پاس پڑا ہو تو آپ کسی سے سوال کریں دوسرے سے کہ ما ماہ یہ کیا ہے تو وہ آگے سے آپ کو جواب دے گا ہادہ قلم جی ہوں ٹھیک ہے ما ماہا نمبر تین ما ہادہ یہ کیا ہے ہادہ مکتبن ٹھیک ہے ہادا مکتبن یہ ایک میز ہے یا طپاہی ہے جس پر کتاب رکھی جاتی ہے تنوین آئے گی لاسٹ میں جی ہاں ویسے تو وقف کے ذریعے سے پڑھیں آپ کہ ماں ہادا یہ کیا ہے ہادہ کتاب یہ کتاب ہے لیکن اگر اصل آپ اعراب پڑھیں گے آخری روز میں تو ضرور بضور ہر ایک کے آخر میں یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں تو ہر ایک پر یہی تنوین آئے گی جسے ڈبل پیش آپ نے لکھا ہے ہادھا کتابن ہادا قلم ہادا کرسی ہادا مکتبً ہادھا بابن ہادا شباکن ہادا جدار کیوں ہے کیوں ہے کیا مطلب ہادھا کتاب ان یہ ایک مکمل جملہ ہے ٹھیک ہے یہ ہاگا کتابن مکمل جملہ ہے مبتدا اور خبر ہے کتابن یہ خبر بنے گی اور خبر کیا ہے مرفوعات میں سے ہے انشاءاللہ اللہ آپ علم میں پڑھیں گے کہ مرفوعات کتنے ہیں اور ان میں سے کیا کیا چیزیں ہیں اس کو کہتے ہیں کہ جو آخر میں جس کے آخر میں ذمہ آتا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر تنوین کس چیزوں پر نہیں آتی ہے وہ الگ پڑھیں گے آپ کو کہ تنوین دو پیشیں کس پر نہیں آ سکتی جہاں پر علی فلام ہو وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہوں تو پھر تنوین نہیں آتی نہ کرا ہو مطلع ہو اس پر کوئی علی فلام نہ ہو کوئی تنوین کے لیے کوئی چیز وہ نہ ہو معنی نہ ہو تو وہاں پر تنوین آئے گی یہ مرفو پیش تو اس لیے ہے کہ آ, یہاں پر یہ خبر ہے اس لیے مضمون ہوگا خبر مرفوعات میں سے یہ مرفو ہوگی اور تنوین اس لیے آئے گی کہ تنوین کے لیے کوئی چیز معنی نہیں ہے یہاں پر تو تنوین وہاں نہیں آتی جہاں پر کوئی چیز معنی ہوتی ہے لفلام آیا ہوتا ہے وہاں پر تنوین نہیں آتی اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی جی آپ کو اتنی بات سمجھ میں آئی کہ تنوین کیوں ہے اور مرفو کیوں ہے دو پیشے کیوں ہیں سمجھ میں آ گئی اب بات یا نہیں اور سمجھاؤں تو ہم نے نمبر تین پڑھا تھا ماہ ہدا یہ کیا ہے ہادا کرسی یون یہ ایک کرسی ہے کرسی جس پر بیٹھتے ہیں ٹھیک سے کرسی کہا جاتا ہے نمبر چار ماہ آدھا یہ کیا ہے یہ بھی استفاع میں سوال ہے اور غیر ضبی اقول کے بارے میں ہادہ مکتب ان یہ ایک تپاہی ہے جس پر کتابیں رکھی جاتی ہیں یا میز کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے مکتب ٹھیک ہے مکتب کرسی مکتب میز یا تپاہی ماہا ہادا بابن یہ ایک دروازہ ہے بابن کا معنی ہوتے ہیں دروازے کے ماہا اس کے بعد جو سوال ہے کہ ما ہادہ یہ کیا ہے اس کے جواب میں ہادہ شب با یہ ایک کھڑکی ہے شب کا معنی ہوتا ہے کھڑکی گنڈو ٹھیک ہے آخری سوال ہے ماں ہادہ یہ کیا ہے ہادہ جدار یہ ایک دیوار ہے جدار کا معنی ہوتا ہے دیوار ٹھیک ہے اب سب سے پہلے تو آپ الفاظ کے معنی کو ذرا دیکھ لیجیے ارمان آپ کو آواز آ رہی ہے الفاظ کے معنی وائس اوکے جی ٹھیک ہے دیکھیے نمبر ایک سوالات میں سے سب سے پہلے ہے کتاب کتاب کتاب کو کہتے ہیں عام لفظ ہے کتاب کا معنی کتاب ہی ہے قلم یہ بھی قلم قلم ہے وہی معنیٰ ہے وہی لفظ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر بھی کرسی یوں اردو کے اندر بھی کرسی استعمال ہوتی ہے اور عربی کے اندر بھی تھوڑا عراق لگائیں گے تو کرسی یون ٹھیک ہے اس کے بعد ہے مکتبً مکتب میز طپائی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بابن دروازہ ٹھیک ہے دار بھی کہتے ہیں دار تو ہر گھر کو کہتے ہیں بابن دروازہ ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد ہے شبھ کھڑکی شبھ کھڑکی اس کے بعد ہے جدارن دیوار آج کا سبب جو ہے وہ ہے استفہام کے حوالے سے ایک تو میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے ہادہ کا ہادھا اس میں اشارہ ہے اس کے ذریعے سے اشارہ ہوتا ہے قریب کی طرف اور اس کے بعد ہے میں نے بتایا تھا ماں کا کیا غیر ضبی القول کے لیے استعمال ہوتی ہے اور پھر ماہ ہاذا یہ پورا جملہ ہے اور اس کے ذریعے سے سوال ہوتا ہے اور اس کے جواب میں یہ ساری چیز ماہ ہادھا ہادھا کتاب قلم یہ ایک قلم ہے ماہ یہ کیا ہے ہادھا کرسیون یون یہ ایک کرسی ہے ماہ یہ کیا ہے ہادہ مکتباً یہ ایک تپاہی ہے ماہ یہ کیا ہے ہادھا بابن یہ ایک دروازہ ہے ماہ یہ کیا ہے ہادھا شب یہ ایک کھڑکی ہے ماہا یہ کیا ہے ہاں راجے یہ ایک دیوار ہے آج کا سبق ادھر تک ہی ہے اتنا ہے لیکن آپ صفحہ پلٹیں گے آخر میں تمرین ہے مشق اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے الفاظ کے معنی اپنی اپنی کتابوں میں دیکھیے مشق کے آخر میں جو تمرین ہے اس کے بالکل آخر میں لکھا ہوا ہے الفاظ کے معنی ملا سب کو الفاظ کے معنی جی الفاظ کے معنی ملے جی ٹھیک تو یہ جو الفاظ کے معنی ہیں کہ الفاظ کیا ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں تو یہ آپ نے یاد کرنے ہیں لازمی ہر سبق کے اندر اس طرح کے الفاظ ہوں گے وہ اگر الفاظ کے معنی آپ کو یاد آ رہے ہوں گے یاد ہوں گے تب ہی سبق آپ پورے طریقے سے سمجھیں گے ورنہ آپ نہیں سمجھیں گے اگر ماہ کی طریقے سے سوال کیا جائے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے یا کس چیز کے بارے میں سوال ہے تو کم از کم آپ کو الفاظ کے معنی یاد ہوں کچھ آج کے سبق میں گزر چکے کچھ کل کے سبق میں آئیں گے تو آپ ان معنی کو ضرور یاد رکھیے گا اور ماں ہاضا کے ذریعے سے جتنے بھی سوالات کیے گئے ہیں ان سوالات کے جوابات آپ کو یاد ہونے چاہیے اعضا کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے ماں کا استعمال کہاں ہوتا ہے اور کس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو سبق کے حوالے سے مذاکرہ کے لیے اشارہ کے لیے اشارہ حاضا صرف اور صرف اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے مذاکرہ مطلب مذکر کے لیے یس yes. جی ہاں مذکر مذکر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے ہاں جی سمجھ گیا میں مونس کے لیے نہیں مونس کے لیے حاضی ہاں ہی استعمال ہوتا ہے سمجھ آئی حاضہ ہاں صرف اور صرف مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جب کہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے ہاتھ صرف اور صرف مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور اس میں اشارہ کے لیے استعمال ہوگا اور کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو جی سکائب اکرا اکرا یا دوسرے کوئی آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو جی نہیں ٹھیک ہے دو میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے وبرکاتہ ہوگا کہ آپ میری چیز کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے نا کہ حاضر آ رہا ہے اس وقت तो आप آپ اشارہ کر नहीं نہیں بتا سکتا آپ کے سامنے کوئی بھی چیز موجود ہو اس کے بارے میں آپ مخاطب سے سامنے والے سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ماں ہاض ہاں یہ کیا ہے تو اس کے جواب میں وہ آپ کو دے گا جب کہ وہ عید غیر ضبیر میں سے یا انسان کے بارے میں سوال نہ ہو تو ماہ ہاذہ کے ذریعے سے آپ سوال کر سکتے ہیں ماں ہاضا ہاضا آپ کسی کی طرف سامنے اشارہ کر کے تبھی تو آپ سوال کریں گے اگر سامنے چیز موجود نہیں ہوگی تو آپ تو ماہدہ ماہدہ کے ذریعے سے کسی غیر بغیر عقول کے بارے میں سوال ہوگا جو چیز عقل نہ رکھتی ہو اس کے بارے میں سوال ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.